آج مارچ سن دو ہزار دس کی اکیس تاریخ اور رتوار کا دن ہے جب سے پرانی فلم کا آغاز سے ہو او بہت عزیز الحکیم ترجمہ آپ کو سناتا ہوں امام مامحب صاحب کا اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور وہی عزت و حکمت والا ہے سبحان کا ایک معنیٰ تنظیم ہے کہ نقائص سے پاک قرار دینا لیکن یہاں مختلف صورتوں کے شروع میں یہ آیت لائی دی ہے یہ بولنے بولنے والی کوئی بات نہیں دشواری ہماری مسلمانوں کی یہ ہے کہ سب کرنے والے کام ہم نے پڑھنے اور بولنے پر لگا دیا میں اس پر تفصیلی دستیا مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ سلاد کا کیا ہوتا ہے یہ نماز پڑھی جاتی ہے زیادہ تر سال کے کے بارے میں مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ ان کی مشن کی کامیابی کے لیے تن من دھن قربان کریں اور انتہائی فرمبرداری کریں اسے اللہ کا حکم ان اللہ صلی علیہ انہ یہ اس کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس کی اس کے مشن کی تکمیل کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں پیغمبر کو اس کے کارناموں پر شاباش دیتے ہیں حوصلہ افزائی کرتے اس کی تائید و نصرت کرتے ہیں جماعت تم بھی تم بھی ان کی تائید النصرت کرو ان کی تحسین کرو ان کی تائید النصرت کرو وسلیم و تسلیم آؤ اس طرح ان کا حکم مانو جیسے حکم ماننے کا حق ہے. یہ کرنے کا کام تھا سارا ہزار سال سے اس سے بھی زیادہ درود پڑھنے کا کام آپ کیا کہیں گے حج ایک اجتماع ہے میٹنگ میں شرکت کے لیے قوم کے نمائندے جاتے ہیں جس جس کو اللہ تعالی اس سمیت کا ہمت دے ہو جاتا ہے اب حج پڑھا جاتا ہے یہ ایریا میں کہتے ہیں صحیح حج پڑھی نماز پڑھنا حج پڑھنا درود پڑھنا اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور پڑھنے پڑ ہیں اسی طرح سے تصویر का کا مطلب ہوتا ہے پوری شدت اور مضبوطی کے ساتھ کسی کام کی تکمیل میں پوری करना یہ کرنے کے اسے بولنے پر لگاتا ہوں میں امام احمد رضا خان صاحب کی عصمت کا علم کا قائم تفصیل میں نے کہا کہ ان کی تکمیل یہاں یہ بات وہ ذہن میں رکھ ہی نہیں سکی تنظیم کے پسمانے کی طرف چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نتائج سے پاک ہے اس سے کیا ہوتا ہے وہ تو نقائص سے پاک ہے اس کے پروگرام اس کے نتائج سے پاک ہیں ان کی تکمیل کے لیے انسان اپنی جد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ساری صلاحیتوں کو پیش کرتا ہے یہ پسمندر میں نے اس لیے گیان کیا ہے اکثر آپ کے دبا میں پڑھ کے سناتا بھی اللہ کی پاکی بولتا ہے پاکی بولنے کی بات نہیں یہ کرنے کی بات سب ہوں تیرنے کی سب ہوں تیز دوڑ میں کیا کہتے ہیں ہوا میں یا پانی میں پیر میں سب انداز اور جب صبہ ہو تو اس کا یہ من ہوتا ہے تو شدت کے ساتھ ہوں. بار بار پرانے کریم قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں الفاظ کی نہیں حال کی اعمال ستر چوالیس میں یہ پہلے دھیان کر چکا ہوں دہراتا اس لیے ایسا خبر ہے جو ذہن میں جا نہیں ہوگا اور نکلتا نہیں تو سب سبھی ہوگا سما سبو سب و منفی ہے نکال لے سترہ بہت چوالیس وہاں سے دیکھ جہاں بھی انہوں نے تدمہ کیا باتی بولتے ہیں سادو آسمان اور زمین کیا بولتے ہیں زمین اور آسمان خدا کے حکم کی تعمیل میں اس کے مقاصد کی جو اس نے ان کے اندر رکھے ہوئے ان کی تعمیل میں پوری جدت بہت سے پوری توانائی کے ساتھ آگے بڑھنا یہ مانا ہے اس کا وہ منفی ہننا اور ان کے اندر جو کو اور بھی چیزیں امن ام شعین اللہ جو شب ہو بے کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ جو اس کے اندر قدرتی رکھی ہے خدا کے پروگرام کو قابل حمد بنانے میں کوئی کمی چھوڑ دیا بلا قلعہ دفتہ ہونا تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں سنتے ہو سنتے ہوئے ہونے کی بات نہیں ہے کہ تم ان کو سنتے نہیں ہو کیونکہ بولتے ہیں تو سننا پڑے گا بات نہیں ہے ملا کلّہ تفقا ہونا تم سمجھتے نہیں تسبیح ہے ہوں ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں اور یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ سارے کائنات کے اندر جو تسبیح وہ کرتے ہیں ہم بتا اس لیے رہیں تم ان کی تصویر کو سمجھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے جو اس کے درمیان میں ہے کس قانون کس قاعدے اور کس مقصد کے کار فرما ہے ہے کیوں چل رہا اتنی تیزی کے ساتھ کیوں الیکشن ہو رہا ہے اس کی تصویر کو سمجھو اور اس کی اس کا ساتھ دو حلیم الغفور وہ تم لوگوں کی بے توجہی جو اس کے فکا میں حارت ہو رہی ہے اس کو برداشت کرتا ہے. اس کے باوجود نو انسانی کو تحفظ دیے چلا جا رہا ہے ساری کائنات کا انداز یہ ہے کہ انسان کو اس کے اختیار کے سروپ سے برداشت کرے اور اس کو ہی حفاظت کرتا ہوا آگے بڑھتا یہ تصویر ہے یہ ہر چیز کے اندر اس کی تصدیق اس کے اندر لکھی ہوئی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی جوں جوں ہم اس کو سمجھتے چلے جاتے ہیں کیوں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یہ پانی ہے اس کے اندر اس کی کیا تصویر اس کو بتائی ہوئی ہے کہ کیا کرے آج سے چار پانچ سو سال پہلے تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا ریلوے کا انجن چلا سکتی ہے یہ بھاپ پانی کے اندر جب بھاپ بنتی ہے تو وہ اتنا بڑا انجن چلا کے پچیس چھبیس اس کے پیچھے بوگیاں ویگنیں لگی ہوئی سب کو کھینچ کر بڑی اسپیڈ کے ساتھ ساٹھ جو شخص اس کی تصویر کو سمجھے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ کائنات کے اس رات کو سمجھ کر اپنی فیور میں استعمال کرے گا یہی گیا کہا کہ تم انسان بھی اپنی پوری صلاحیت لگا کے خدا کے پروگرام کی تکمیل میں لگتا ہو جیسے کائنات کی ہر چیز لگی گا. وہ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہم تمہیں وہی تصویریں بتا رہے ہیں یہ مذاہب میں جب مذاہب عمل سے ہٹ کے باتوں پر آ جاتے ہیں تو شروع ہو جاتی ہے یہ ساری تصویر ہزار داڑے کی تصویر یہ ساری منٹ یہ سب مذہب کے ختم ہونے کے بعد اس کی جو باقیات رہ جاتی ہیں اس کی علامتیں دین کا پارٹ یہ نہیں ہے زبان سے کسی چیز کی ادائیگی درست ہے لیکن اگر وہ زبان سے ادائیگی کے علاوہ کوئی اس کی میننگ نہیں ہے تو بے, بے فائدہ ہے چلے میں یہ چیز موجود تھی کہ تحسین کرنا شفاش کہنا آفرین کہنا تائید و نصرت کرنا مدد کرنا یہ سب چیزیں شامل تھیں ہم نے وہ ساری چیزیں تو ہٹا دی اور ضرور السلام پہ آ کے اس کو ہم پڑھتے ہیں گا گا کر اور جو شخص اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے دیکھیں دیکھے شان رسارت کا شان رسارت کے تو تم توہین کرتے رسارت کا پروگرام تو یہ تھا کہ کفر کو مٹا کر اس کی جگہ اسلام کو نافذ کر کے دین نافذ کر کے اس کے مطابق انسانوں کو پورے حقوق دیے جائیں کے کام کرنے کے لیے تیاری پڑے جا رہا ہے میں پھر پنجابی چاہوں گا گال مراشیاں آتا تھا آ گئی کی گاڑ ہے بڑا ان کو برا محسوس ہو گیا کہ ہمیں مراشی کیا کرتے تو یہی کوئی مراشی کیا ہے ارے تمام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہیدوں کا مدت ہوئی ان کے مرسیح گا گا کر ان کی اس چیز کو تازہ کر دیا تم بھی بڑا سی اسلام کا نظام اس وقت ساری دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں تم اس کو مرثلہ کھاؤ اسلام کو رائج کرنے کے لیے وہ جو ذات رسالت تم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کوشش کی تھی اس کوشش کا آغاز کرو اپنی پوری توانائی اس میں لگاؤ جد و جہد کرو تب یہ حق ادا ہوگا سلاۃ السلام میں لفظوں میں کوئی تو نہیں میں لفظوں کا اخلاق ہوں لیکن اکیلے لفظ قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ اسلات جو لوگ اس کی ظاہر شکل و سورت کو کہتے ہیں بری نہیں پاتے ظاہر شکل و سورت ٹھیک ہے لیکن دو صرف اسی مرائے جاتے ہیں تو بینسلیم ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے وہ ناکام ہو جائیں گے جلیل ہو جائے گی ہوماً سلادہ ہوں جو اصلاحات کی اصل حقیقت سے غافل ہیں سلاد ادا کرتے ہیں سلاد بے نتیجہ رہ رہے ہیں کون ہے اللہ جین یوراؤں یہ نہیں کہ پڑھتے نہیں ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کی ساری صورت ادا کرتے ہیں یوراؤں شکل و سورج ساری ادا کرتے ہیں اور یمن باؤن اور جو کچھ اسے نتیجہ لینا تھا کہ نو انسانی کو اس کی ضرورت کی چیزیں ملتی رہیں وہ نہیں کرتے قرآن کریم نے اکثر مقام پر اس کا تبصرہ کیا ہے میں اس پر تفصیلی درس دے چکا ہوں میں صرف بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ تصویر سے مراد یہ جو بدھ مذہب کے اور عیسائیت کے رہنما کے یہاں راج تھی اس کو اسلام میں بھی لا کے رائس کر کے ہزار ہزار گانے کی تصویر بنا لی گئی اور پھر اس کو پڑھنے کو من پہ من کے پہ کا ٹھہر من کا ٹھائ من اس کو دین کا مقصد قرار دے دیا گیا یہ دین کا کوئی مقصد نہیں ذاتر سات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس تصویر کو جیسے یہ ہاتھ میں لے کے ہیں کبھی آفے ہی لگائے وہ تو آپ ان دادا کہیں سال کے میں چوراسی پچاسی انہوں نے جنگوں کے اندر یا باہر اپنے لوگ لے کے گئے لوگوں کو اس میں حصہ لیا گنتی تو کر کے دیکھ لیں کسی اور کا یہ ہے ہی نہیں چیز ان کی زندگی سنت کہتے ہیں تو سنت کیا ہے کبھی انہوں نے مل مل کر کے یہ تصویر پھیری ہو تو پھر تو یہ سنت ہے یہ تو پھیری ہی نہیں انہوں نے ذکر کا معنی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے حکام کو آنکھوں کے سامنے رکھنا ہر آن ذاتر سارت محب کا نہ کال اللہ کی بھائی کے خلاف تھا نہ ہوتا خیال اللہ کی بھائی کے خلاف تھا نہ ان کا عمل اللہ کی بھائی کے خلاف تھا تو سارا اس کے مطابق تھا اس کو کہتے ہیں ہر آن ان کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہر آن جمل کہتے رہے بات یہ ہے جی ذکر ذکر یہ نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ. یہ ہندوستان میں راج تھا ہندو مت میں بدھ مت میں اور گور میں بستے شرط میں اور اسے شرط میں یہ عیسائیوں کے یہاں راج تھی یہ تصویر اس میں انہوں نے پکڑا اس کو لے کر اور اسی طرح سے سر چنی ہاتھ پہ تصویر لے کے ایک وقار بنا لیا اور اس کا اسلام سکون تھا دو میں چاہتا ہوں کا صرف اس سلسلے میں اور, اور دیکھ لیں یہ چوبیس من الحمد لملہ آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تصویر کرتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہیں پوری تنزی سے پوری مضبوطی سے پوری صلاحیت سے خدائی پروگرام کی تکمیل میں زمین و اسمان اور ان کے درمیان والے سب پوری جد و جہد کر رہے ہیں وہ تیر و صاف یہ جو خدا میں تمہیں اڑتے ہوئے پرندے نظر آتے ہیں پرندے کے اڑنے کو بھی سب ہم کہتے ہیں اسی لیے یہاں جو سب کہ وہ جو اڑتے ہوئے پرندے تمہیں نظر آتے ہیں یہ اپنی پوری توانائی سے خدا کی جس مقاصد کے لیے انہیں پیدا کیا ہے اس کی تقریر میں لگے ہوئے کل لوگ کا عالم اصلاح ہو تصویریں ہوں ہر چیز کو سب کو کلو سب کو کال علمہ معلوم ہے اس نے جان لیا ہے سلاتا ہوں کہ اس کی سلاد کیا ہے وہ تصویر ہو اور اس کی تصویر کیا ہے یا پھر اس نے رجمہ نماز کیا ہے نماز بھی ہے سلاد فرائض زندگی کو کہتے ہیں فریضہ جو ذمہ عائد ہوتا ہے کسی کے اس کو کہتے ہیں تصویح ایک فریضہ ہے جب فریض کو بھی وہ عمل لایا جاتا ہے تو یہ تصویر کہ ایک فریضہ زندگی ہے جب اس کو ہوں بمل لایا جاتا ہے حالات کے مطابق اس کو تصویر کہتے ہیں اور اس کا کہ ذرا ابھی کمی نہیں کرتا کوئی اس نہیں سب کو معلوم ہے قرون کا سلاد ہوا تصویر علیہ ویما فنون اللہ تعالیٰ بہت جانتے ہیں خوب جانتے ہیں جانتے چلے آ رہے ہیں آئندہ بھی جانیں گے بیما فنون جو لوگ کام کرتے ہیں یہاں بھی یف عنون آیا ہے ذرا دھیان سے دیکھیے بہت تفقہ میں ہوں آیا تھا کہ تم تصویر سمجھ کے نہیں ہو یہاں آیا یہ عنون یہ کام کرنے کی کوئی چیز ہے باتیں منانے کی چیز نہیں باتیں منانا بھی ایک کام ہے لیکن یہ صرف باتیں منانے والی بات نہیں یف عن یہ کام ہے کرنے کے بتانا ان دو آیتوں سے یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز اپنی صنعت اور تصویر جانتی ہے اس کے فرائض زندگی کیا ہے اور اس کو روح و عمل لانے کے لیے کس زور شور سے کام کرنا چاہیے ہر چیز کو معلوم انسان کو اشتہار دیا گیا کہ وہ کیسے کرتے ہیں بڑی بات ہے سپاہتا ہے آپ یہ آ جائیے آ جاتا ہے خدا کے مشن کی تکمیل کے لیے اس کی نزا کے لیے اس کے حکم کی تعمیر کے لیے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے پوری جد و جہر کر رہا ہے باپ دوڑ کر رہا ہے پورا شور لگا رہا ہے وہید الحکیم اور یہ نہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کا پورا خنقہ ہے اس کو اور انہیں ایک خاص سمت میں لے کے چل رہا ہے حکمت کے ساتھ, کے ساتھ. وہ تو جو ان کے اندر انسپٹائی کائنات کی باقی چیزیں وہ تو اس کے مطابق کام کر رہے ہیں فرق کہاں پڑتا ہے تم انسانوں کی دنیا میں آ کے فرق پڑتا ہے. تم ہی مان لے آئے ہو کہ ساری کائنات میں یہ سب ہر چیز اس کی سلاد اور تصویر جانتی ہے پورے زور شور سے کام کر رہی ہے انسان کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اسے امن حاصل ہو اے جماعت مومنین اے لوگ جو یہ مان گئے ہو تمہارے درمیان ایک اور بات آ جائے لما تو کون ہو مالا تفر کائنات کی کوئی شے فیل کرتی ہے تو صرف اس, اس کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو میں ایک نازک بات بتا رہا ہوں کائنات کی ہر شاعر سے یہ قانون اس کے اندر استعمال ہوا ہے یہ مقصد ہے پانی ایک سمت کو اونچا ایک کو نیچا ہوا جو ہی آپ نے بطن توڑا کیا ٹھک سے اس نے اپنی ایک اوپر کی سطح ہوا کی ایک طرف کو جگہ ہوگا ایک طرف کام ہو آپ اسے نتیجہ نکالتے ہیں کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے جدھر نیچا ہم نکان ہوتی ہے اس پر اس کو چلا جاتا اس کے عمل سے آپ نے نکالا کائنات کی ہر چیز کے اندر اس کی تصویر اور سلاد ریکارڈ ہے اسے خوب معلوم ہے کہ ویجا زندگی کیا ہے اور اسے عملی طور پر کس طرح ادا کرنا ہے اس کے اندر یہ معلوم ہے اس لیے اس کے کھیل میں اور اس کے اظہار میں کبھی فرق نہیں ہے. تم کیا کرتے ہیں تکول مالا تو فن جو تم سے پھر سچت نہیں ہوتا وہ کہتے کیوں کیا بات ذرا غور کی گئی اس بات کو کائنات کی مثال دے کر یہ یوں ہی یوں آئے تو نہیں آ گئی اس کے بعد تم کیوں کہتے ہو مالا تو جو کرتے نہیں تمہارے عمل سے کس چیز کا اظہار ہو تب پتہ چلے کہ یہ کیریکٹر ہے اس کا تمہاری خصوصیت کا اظہار بھی تمہارے عمل کو تم انسان کرتے ہو کہہ دیتے کرتے نہیں یہ اور بات کرتے نہیں اور کہہ دیتے ہو یہ اور بات دونوں میں فرق کیجیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ کر کے دکھایا جاتا بات کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن یہاں پرانے سی ہم نے تو اور کہا وہ تو کہتا ہے جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں یعنی کرنے کا پہلے ہے اور کہنے کا بعد میں تمہارے کیریکٹر سے پتا چلے کہ یہ آدمی یوں ہے جیسے کائنات کی ہر چیز کے اس کے فنکشن سے اس کی فالیت سے پتا چلتا ہے کہ اس میں یہ قانون رائج ہے جماعت مومنی مومن کے عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ اس کا ایمان کیا ہے دو, دو مختلف باتیں بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کر کے دکھا دیتے ہیں کیا وہ تو बात کی بات ہے بات تو آپ نے آج کہہ دی کل کو حالات ایسے ہی نہ یہ ہے جی وہ چیز جس کو اس نے کہا تھا نیمت ہونا تم کہتے ہی کیوں ہو مالفا تم جو کرتے نہیں اس کا یہ مانا ہے کہ کرو پھر کہو یہ جو حقیقت ہے اس کو ذرا مد نظر رکھنے والی بات کرتا کائنات کی کوئی شی ایسی نہیں ہے جس کی سلاد اور تصویر اس کو معلوم نہ ہو کب پتہ چلتا ہے جب وہ فیل کرتا ہے ان سے وہ سلزل ہوتی ہے تو اس سے آپ قانون نکالتے ہیں کہ یہ پانی یوں ایکٹ کرتا ہے اور یوں ایکٹ کرتا ہے اس کے اندر جو قانون ہے وہ اس کے عمل سے بولتا ہوا باہر نظر آتا ہے جماعت مومنین تم صاحب ایمان ہو گئے ہو تمہارے عمل سے اظہار ہونا چاہیے کہ صاحب ایمان کیا ہوتا ہے کیا قبر مقدن قبر مکتن ناپسندید کی حد ہو گئی ناپسند اللہ کے ہاں کیا چیز انتقول تو کرتے نہیں ہو وہ کہو پھر وہ کہوزمہ اس کا بجو ہو سکتا ہے کہ انت کہ تم وہ بات کہو مالا جو کرو گے نہیں یا کرتے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں آمد. یعنی انسان کے امال سے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ وہ سارے ایمان ہے صاحب انکار ہے یا مناف ہے کہتا ہم ہمارے یہاں تم وہ کچھ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے ہو تو خدا کے نزدیک سے ایمان کعبہ لاتے ہیں جب اندر ایک تبدیلی آئی تم ایمان لو تمہارے اندر ایک تبدیلی آئی اس تبدیلی کا اظہار کر رہے کہ میں یوں تبدیل ہو گیا میں اس بات کو مانتا تھا اب میں ذہنی طور پر اس بات کو یہ صرف آپ کا اظہار ہے کیا آپ کے عمل میں یہ چیز اتر گئی جیسا صاحب ایمان کو ہونا چاہیے ویسے ہو اگر ہو تو کہو اگر نہیں ہو تو مت کہو کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو بڑھ بولتی رہے کہ مجھ میں یہ خصوصیت ہے اس کے عام مال سے اس کا وہ قانون اس کا وہ اصول جو اس کے اندر اس کی صلاح و تسلی ہے ظاہر ہوتا ہے تم مومنوں میں جب ایمان کا اظہار کرتے ہو تو ایک تبدیلی کا اظہار کرتے ہو تبدیلی صرف باتیں کہنے سے نہیں آتی انسان کے کریکٹر میں اس کے جسم میں اس کے روے روے میں اس کے ہر ہر سانس میں تبدیلی ہوگی تو تب کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان یہ کہا کہ یہ معمولی سی بات نہیں قبر و مقتن بہت ناگوار سی بات ہے خدا کہاں بڑی اس کی اہمیت ہے اللہ کے انتقول جو تم کرتے نہیں ہو وہ تو یہ کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں وہ کہتے سارے ایمان ہو گئے تمہارے ہر ہر عمل سے اللہ پر یقین کا اظہار ہونا چاہیے تمہارے ہر ہر عمل کو وہی کے مطابق ہے ہر ہر سانس سے زندگی کی وہ تصویر سامنے آنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ ایمان والے کی تمہارے ہر ہر قطرہ خون میں ذکر اللہ کامر ہے ہے ہر آن اس کی بات سامنے آتی بشری تقاضت الگ ہے اس کی وہ دوسرے مقامات پر بات کی جی کہتا تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ میں سالم کا سالن کا جیسے اللہ تعالیٰ کی وہی ہے تو دعوی کرتے منہ دیکھو. دیکھو وہ کرنا سے بھی رہ گئے وہاں تو ہر چیز جو کچھ کر کے دکھاتی ہے وہ اس سے اظہار ہوتا ہے اس کا تم کیا کرتے ہم تمہیں بتاتے ہیں مومن سے کیا حساب ہوتا ان اللہ علیہ حکل جو قاتل انہیں سفن کا ان بنیادی اللہ تعالیٰ بہت پیارا رکھتے ہیں اس کے ساتھ وہ بستا رہتی بہت پیارا رکھتے کن کو اللہ جی نے کئی مرحلوں کی آخشتے. کہ وہ لوگ جو لڑتے ہیں فیس بیل ہی اس کے رستے میں کے کانیان محسوس گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اینٹوں میں گارا لگایا جاتا ہے سیمنٹ لگایا جاتا ہے مضبوط بنایا جاتا ہے مضبوط کو بھی محسوس کرتے ہیں لیکن رسل اور رساسن یہ شیشے کو کہتے ہیں کہ اینٹوں کے اندر شیسا بھرا گیا ہے گرم کر کے بھرتے ہیں پھر اینٹیں رکھ کے اس کو بناتے ہیں تو وہ ٹوٹتا نہیں مومنی ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو لڑائی کے وقت اللہ کے رستے کی لڑائی ہو ایسے لڑیں جیسے بنیادیں محسوس ہو کہ یہ ہم سے ظاہر ہوتا ہے ہوتا ہے تو کہو ہم صاحب ہم اللہ کے پیارے اللہ کے ولی بلی اللہ ہمارے بلی نہیں ہے تو تم دعوی کیسے کرتے ہو یہ ہے جی بغیر کسی اور لنک کے فوراً اس آد کے بعد پہ یہ آتا ہے. اس میں جو <تصفح> کاطل مقابلے پر کوئی ہو تو کتاب ہے یہ نہیں کہ تلوار آدمی پکھی ہے جو نہیں مانتے چل گئی مقابلہ پہ لوگ تمہاری نظام کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں تم اپنے نظام کی دفاع اس کے بقاؤ اور استحکام کے لیے باہر نکلتے ہو اس چیز کو ہی سبیل ہی کہا ہے اللہ کا رشتہ الگ کا راستہ کیا ہوتا ہے زور زور فرمایا گیا کوئی المستقیم دیا فرما دی گئی کہ میرا سراط المستقیم پر جا کا راستہ سراط المستقیم جس کی آپ کو آپ کرتے سراط المستقیم کیا ہے چلے کہا میں نے بارہا پیغمبر پر بھیج کر ایک ہی بات بتائی ہے یہ سراطنست کی. تمہیں کیوں نہیں سمجھ سمجھنا سورہ شورا بتالیس کی صورت آئیں نمبر تیرہ میں ہے یہ جانے کے بعد اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے پھوڑ چکی ہے جگہ جگہ مسجدیں جانے منگے ترے جانے یہ اللہ کا راستہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رستے میں نکلیں خدا کے رستے میں اسلام کی تبدیلی کرنے کو تمہارا رستہ کیا شرع شرح اس نے شارا بنا دی تمہارے <laughs> شارح شارع بنا دی چلنے کی ایک رستہ بنا دیا شارکن ہے یہ رستہ یہ الگ رستہ مابسا بہی روہن یہ وہی ہے جس کے ہم نے لوہ کو وسیع کی تقیدی ہے مطلب ہی اوہینا لائقہ اور یہ وہی ہے جس کی ہم نے تیری طرف وہی وہ مابسینہ بھئی ابراہیم اور یہ وہی ہے جس کی ہم نے وص... ابراہیم کو وصیت کی تھی وہی ہے جس کو موسا اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی. سارے پانچ جھریل قدر کا تذکرہ کیا کہا ہے کہ یہ ہم نے شارع بنا دی تمہارے لیے یہ رستہ ہے ہمارا تمہارے لیے جو رستہ ہم نے چند کیا, کیا انعکیم دین کہ دین کو معاشرے میں نافذ کرو اسٹیبلش کرو خدا کے حکم کے مطابق معاشرہ چلنا چاہیے بناؤ بم یاقب احمان ضل اللہ بملّ یا فا القم الفاص وحم الظالم جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق معاشرہ تشکیل نہیں دیتے اس پر فیصلے نہیں کرتے معاملات کے قانون کے طور پر اس کو نافذ نہیں کرتے وہی تو فاسق ہے وہی ظالم ہے اور یہ کہا کہ تم بھی اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق اللہ کے مطابق نظام قائم کرو یہ ہے جی ان انکیم الدین دین, دین کائن کرنا ترجمہ کریں کوئی اور اس کا دیکھیں کر کے اگر کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھیں عکیموں کا دین ستا رکھو سیدھا رکھنے کی دین ٹھیک رکھو. ٹھیک رکھو دین ایک قانون ہے ایک ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ مل کر چلنے کا ایک اصول ہے یہ ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے پانچ پیغمبروں کو ایک ہی بات بتائی ہے کہ اس کے مطابق تم چلو جو یہ ہم نے وہی کے ذریعے بتایا باقیوں بھی وہی کے ذریعے بتایا بلا تو تفرفی ہے اور اس میں فرقہ بندی نہیں آنی چاہیے پھوٹ نہ ڈالے قبر آ رہ مشرقین ماں تدولہ مشرقین کو یہ ناگوار ہے وہ یہ ہونے نہیں دیں بہت گران گزرتی ہے اور تو ما تدرو ملے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو کہ آؤ اللہ کی وحی کے مطابق دین کا قیام کرو پھر اس کو جاری کرو اس کو اسٹیبلش کر کے اس کو باقی رکھ کے آگے چلو یہ ہے کہ صرف ایک ہی کام اس کو اللہ کا سبیل کا ہے اللہ کی صبیل کا ہے اللہ کا رستہ کا ہے اور کہا کہ یہ تو نہیں ہوتی ملزین جہاد فینا جو جد و جہد کریں گے ہمارے بارے میں ہمارے رستے میں نہادی اللہ ہم سکون ہم اپنے رشتے ان کو دکھا دیں گے جدو جو خود اپنی پوری صلاحیتوں کو لگانا یہ ہے وہ موضوع جو اس سورہ کے سامنے کہ کیا تم انسان اپنی پوری صلاحیتوں کو دین کے قیام میں لگا رہے ہو اگر دین کے قیام کے لیے نہیں تو پھر وہ جہاد نہیں ہے فرقہ اندازی کے ساتھ مشرقین کا دوسرا قانون چلنے نہیں دیتی <coughs> چلاتے انہوں نے وہ مشرق تھی کہ یہ ہمارے قانون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں بتا کہتے ہیں میرا دین میری وحی کے مطابق تم رائج کرو جتنی اس میں گنجائش ہے تمہارے اختیارات کی وہ ضرور استعمال کرو لیکن اس کے حضور سے باہر نہیں جاؤ دیکھنا اختلاف کر کے تفرقت ڈال کر مختلف ہو کر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے نہ آگے بڑھ جانا جو مذہب کی بنیاد ہے دین میں تو ہوتا ہی دین تو مملکت کا نظام ہے اور نظام میں دوسرا شخص بار پا نہیں سکتا اس لیے غلط تفرفیے گا جی اللہ کا رستہ ہے اس کے قیام کے لیے جو شخص لڑائی کی نوبت آتی ہے ساری عید الحدود پس مسلم لڑائی کی نوبت آتی ہے تو آ جاتی سب شاہ باندھتی اس طرح جیسے کوئی دیوار ہو جس کو شیشہ پلائے شیسا پلائے سے کیا یہ تشریح ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم مخالفت کے گڑھ تھے کرو گے تم ہم نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تم بنعمت ہی پھر تم اس وہی کے سبب سے بینت اس کی نعمت کے سبب سے بائی بیک بن گئے یہ ہے بنیاد محسوس ایک دن کے قیام کے لیے ہر شخص کی یہ خواہش کہ میں اپنا من تن دن سب کچھ لگاتا ہوں اور پورے زور شور زور شور سے لگاتا ہوں جو دوسرا ایسا کرتا ہے اس کا مخالف کر سکتا ہے وہ تو اس اس کا ہے اس کی تکمیل ان میں آپس میں اتنا عرفتت پیار ہوتا ہے کہ یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتے ہیں لڑائیوں میں فتح اور شکست کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو قتال کے لیے لوگ آئے ہیں ان کی صف میں کس قدر اطلاف ہے کس قدر پیار ہے کس قدر جڑی ہوئی ہے کس قدر آرگنائز جنگیں باقی قومیں بھی لڑتی ہوں گی یہ سوات بھی ان کے اندر آتی ہوں وہ کہتے ہیں کیا وہ وہیلے ہی ہیں یا قوموں کے اپنے مفاد کی غرض کی خاطر ہے یا فرقہ بندی کے قیام کی خاطر ہے یا کسی بادشاہ کے دوسرے بادشاہ کے خلاف اپنے اقتدار کی خاطر ہے ایسی جنگیں کے ہی ہم نہیں کہتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دین کے قیام کے لیے اگر تم جد وجہد کرتے ہو اس کے قیام میں کوشش کرتے ہو اس کی بقا میں کوشش کرتے ہو کوئی مقابلے پہ آئے پھر تم بنیاد بنیاد مصروص کی طرح سے جم جاؤ اس کے مقابلے. اس نظام کو ڈہنے نہیں دو یہ کچھ تمہارے کہنے کی بات نہیں تم کر کے دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے ہمارا پیار اس وقت تم تک آئے گا جب تم یہ کر کے دکھاؤ گے جب تک جو سپاہی لڑ رہے ہوں آپ اس میں ہو وہ نہیں لڑ سکتے دو فلینگس لڑ رہے ہوں دو گروپ لڑ رہے ہوں دو ڈویژنس لڑ رہے ہوں ان کے آپس کے اندر کوآڈینیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی یا ایک ہی پرپز کے لیے لڑنے کا جذبہ محفوظ ہو کوآڈینیشن مس ہو جائے تو وہ شکست ہو بنیاد مرسوس کی طرف سے سیشر دیوار کی طرف اوپر حملہ تو ہوگا تلواریں برسیں گی گولیاں برسیں گی مجھے برسیں سوال ہے میزائل برسیں گے کیا اس میں شراف آئے گا hmm. پھر میں ہسٹری کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں جتنی بھی اس میں صداقت ہو مسلمانوں کو وہ دور جب یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو پیار کر یہ لڑنے والے لڑے انہوں نے ایک میتھڈولوجی بنائی مسلمانوں کی شروع شروع تو تھوڑے ہوتے تھے مخالفین زیادہ ہوتے تھے یہ اگر دس پندرہ بیس ہیں تو مخالفین دو ہزار ہزار دو ہزار دو سو بھی ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیس ہونا تو تو بیس صبر والے استقامت والے بنیادی محسوس والے تو دو سو پر والے کیا کیا مسلمانوں نے اس سے کیا بخر کیا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آدمی ہیں سامنے سے اٹیک ہوگا پیچھے سے اٹیک ہوگا تو ہم مار جائیں بناؤ کبھی بناؤ میں سامنے ہے جو میرے سامنے آئے گا میں اس کو میرے پیچھے میرا بھائی کھڑا ہوا ہے وہ مجھ تک دشمن کو نہیں آنے تھے کانفیڈینس دنیا میں محسوس کیا ہوتی ہے؟ کہ اس سرکل میں باہر سے آدمی داخل نہیں ہوگا میری بیگ محفوظ ہے مجھے اپنی بیگ کا کوئی فکر نہیں میں فرنٹ پہ لڑوں گا دو ہزار آدمی آئے ہوئے بیس آدمی کھڑے ہوئے ہیں سرکل بنا کے پوچھتے آتی ہوں ظاہر ہے ان کو کون روک جسے پتہ ہے کہ میرا بھائی پیچھے ہے وہ بھائی ہے میں خود ہوں وہ جب تک زندہ ہے مجھ تک کوئی ہتھیار نہیں آئے گا کوئی دشمن مجھ تک نہیں پہنچے اس قدر پہ باقی سے لڑتے تھے جو سامنے آتا تھا اس کو اڑاتے چلے جاتے مسلمان کے دل مقابل میں لڑتا کوئی نہیں تھا. بڑے بڑے طاقتور لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے نا. اس بنیادی مرسوس کے سامنے بالکل ان کے کتے پانی بڑی ناداری کے اندر جنگیں بدل گئی بہت ساری چیزیں نہیں تھیں بنیادی تھے کہا نہیں یہ میرا بھائی کھڑا ہوا ہے میں دشمن آتا ہوں اس طرف نہیں جانے چاہتے میں نہیں ہوا اس طرف کیا ہوا یہ ہے وہ چیز جسے اللہ پیارا رکھتے ہوتا ہے نا لوگوں کا خواہش ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم اللہ کو پیارا رکھیں وہ کہتا ہے تم کیا پیارا رکھو اللہ پیارا رکھتا ہے ہے وہ چیز جو بڑی ضروری ہے اللہ کو پیار تو ہر شخص کا جیت چاہتا ہے کہ کرے سوال یہ ہے کہ اللہ کس کو پیارا رکھتا ہے اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے دل پہ کہہ بدلتی ہیں اس نے کہا مومن ہو بنیادی محسوس کی طرح لڑتا ہو مقابلے پہ آئے کیا خیال ہے ہم اسے اس کا نقصان ہوئیں گے کتھ بندہ ہو لاگلے بننا انا ورسلی میں نے یہ کائنات کے اندر لکھ دیا ہے یہ فرض کر دیا ہے ضروری قرار دے دیا ہے کہ میں اللہ اور میرے رسول غالبان کہتا تم کیا تم پیار کرتے ہو ہمیں تم کیا حصیت کی حکمت ہم تمہیں پیار کریں گے آؤ پہلے یہ چیز ظاہر کرو لیکن یاد رکھو ساری کائنات کا ایک اصول ہے کہ جب تک وہ اس سے عمل کا اظہار نہ ہو اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا تو عمل کا اظہار کرو گے تو قانون لاگو ہوگا قانون سمجھ آئے گی کہ مومن کیا ہوتا ہے عمل سے ظاہر ہوگا ہم تمہیں پیارا رکھیں گے ضائع نہیں ہو ان اللہ ایمانِ اللہ غوف الرحیم ہم تمہارے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے ہم تو ساری نو انسانی کو بچا کر رعف الرحیم کی حیثیت سے بچا کر آگے یہ جانا کہنا چاہیں گے تم لڑائے لڑتے اس لیے اور کہ جانچ نہیں دیں گے کوئی بات نہیں ان اللّہ حکم الدینہ جو قاتل انہیں فی سب ہی فی سبیل ہی اہم بات ہے سفر کامنا ہم بنیاد میں محسوس یہ اس کی صفات ہیں جس قدر بھی آپ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اسٹریٹجیکلی اس کی وضاحت کریں یہ بہت پھیلنے والا نہیں ہے میں جتنی بات سیدھی ہے وہاں تک صرف آیا بنیادی محسوس کیا ہوتی ہے کس طرح بنتی ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں اس کے لیے کیا تربیت درکار ہوتی ہے ذہنی تبدیلی کی کیا ضرورت ہوتی ہے دل کے ان سب پیار کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر چھٹی مل کہا کہ یہ رویہ ہونا چاہیے دین کا قیام کیا جائے اس کے لیے جد و کی جائے جد و میں اگر کوئی اور رکاوٹیں آئیں دشواریاں آئیں کوئی اور آ لڑائی تک بھی اتر تو تم بنیا محسوس کی طرح کھڑے ہو کر مقابلہ کرو دل میں ذرا شک لائے بغیر پسپا نہ ہو جاؤ کتنے ہو دو تین چار پانچ سات دو تین چار پانچ ساتھ میں تو ہم اپنے شروع کو دیتے ہیں کہ اکیلے لڑے تمہیں بھی یہ ساتھ مل جائے گا ہم تو نبی کو پیارا رکھتے کہا کہ یہ چیز یوں ہونا چاہیے اسلامی نظام کے قیام میں کال اور فیل کی की کی بات نہیں وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن فیل ہو تو تب کال لاگو ہو امن کو پرائرٹی حاصل ہے یہ کچھ تم بنا لو تو پھر دیکھو کیا بنتا ہم تمہیں پیارا رکھیں گے محفوظ کر کے ساری کائنات میں آگے بڑھا دیں گے نئی بات نہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ پہلے پہ نمبروں کو ایک بڑی زندہ سی مثال پوائنٹ آف ٹائم میں یاد کرو اس کالا موسا یہ قوم ہی موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ آیا ہے اس کے کتاب میں میری اون کرتے ہیں اپنے ان کے ساتھ وابستہ کرتے, کرتے ہیں لما تو نہیں قوم ہو میری عصیت دیتا ہوں مجھے اچھا کیسے اس کو ریفلیکٹ کیا پچھلی آیت کے اوپر وہ کتالوں کو تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے رسول ہوں تمہاری کر پھر تم مجھے اذیت دیتے رسول اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا رسول تو اپنی مرضی سے سوچتا بھی نہیں اس کی سوچ بھی مطابق وہی ہوتی ہے اس کا عمل اس کا قول مطابق وہی ہوتا ہے اس کا عمل مطابق وہی ہوتا ہے نہ وہ عملی طور پر کسی طرف جاتا ہے نہ ذہنی طور پر تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف پھر تم مجھے عزیت دیتے کون سی عزیت ہے جو لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں وہ ذاتی عزیزتوں پر چلا جاتا ہے کیا ازیت ہے رسول کے حیثیت سے وہاں سے نکال کے لائے پہلی ازیت دی ساری قوم نے پیچھے سے پھرونا آگے اس نے کہا مسا مرونا سے کہتی ہے لا کے مروازہ کریں وہ قوم جو فالوور بن کے آئی ہے جو مرتبہ بن کے آئی ہے حکم مان کے آئی ہے وہ کہتی ہے آگے سکندر ہے پیچھے دشمن ہے مروانا تھا تو گھروں میں مروان دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے اسی رسول کو یہ کہنا کہ اس مقام تک مروانے کے لیے تم لائے, گی؟ کیلئے تو لائے گی؟ کہا کہ موسا کو یہ کہا گیا جماعت مومنی نہیں اس پہ نمبر کو کہ کٹوانے مروانے کے یہ ہجرت کروائی تو کہتے تھے، کہتے. یہ تھی. لیکن بلکہ موسم تو حصول تھے سیاح دین قوم کا رب نہیں کہا اپنا رب کہا جس نے کہا کہ تم یہ چیز